کے شور تو نہیں ہے کے ہماری آج بیالیسویں آیت وہ کرنی ہے بات یہ چل رہی تھی حضرت نو علیہ السلام کا قصہ تھا حضرت نو علیہ السلام جس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو کہہ دیا کہ بھائی اب آپ اپنی اہل و عیال کو لے کر نکل جائیے اور جو لوگ مسلمان ہو گئے ہیں تو ان کو لے کر نکلیے یہاں سے اور ایک ایک جوڑا بھی رکھ لیجیے ہر چیز کا جانوروں میں سے ہر ایک چیز کا ایک ایک جوڑا رکھ لیجیے تو حضرت نول علیہ السلام نے ایک ایک جوڑا رکھ لیا جانوروں میں سے اور اس کے علاوہ جو لوگ ان پر ایمان لائے تھے تو ان لوگوں کو سب کو لے لیا تو اس طریقے سے پورا کا پورا یہ وہ قصہ چل رہا ہے تو یہ میں دوبارہ فورٹی ون ہے نا میں اس کو دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کیونکہ وقالر لوگوں کو حضرت نو علیہ السلام نے ان سب لوگوں سے کیا کہا تھا ار قبو کہ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ ار قبو اس کشتی میں سوار ہو جاؤ بسم اللہ مج و مر اس کا چلنا بھی اللہ ہی کے نام سے ہے مج ہا یہ جو ہے نا مج... وہ ہے مجھ ہا ٹھیک ہے یعنی اس کو اس میں پڑھا جائے گا تو اس کا چلنا بھی کس سے ہے وہ اللہ ہی کے نام سے ہے وہ مور اور اس کا لنگر ڈالنا بھی ٹھیک ہے لنگر جو ڈالا جاتا ہے جس وقت لنگر ڈال نہیں جاتا ہے تو, تو کچھ رک جایا کرتی ہے تو ایسے اس کا چلنا بھی اللہ ہی کے نام سے ہے اور اس کا لنگر ڈالنا بھی ان نربی غفور الرحیم یقین رکھو میرا پروردگار بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے ان نربی لغفور الرحیم میرا پروردگار بڑا بخشنے والا بڑا مہربان ہے اس کشتی کی کیفیت کو بتایا جائے گا کہ آگے کشتی کی کیفیت کیا ہے تو آگے وہ خلاصہ سمجھ لیجئے پوری جو آگے رکوع تک کی آیات ہیں ان کا خلاصہ آپ کے سامنے ہوں یہ تو ابھی تھا کہ پیچھے سے اس کے کے ساتھ جوڑنے کے لیے بیان کیا تھا آگے یہ ہوگا کہ جس وقت ذرا ایک, ایک, ایک معذرت ذرا ایک فون ہے میرا گھر سے فون ہے معذرت کے ساتھ مائک فری ہے جی ذرا وائس اوکے جی معذرت اصل میں خالہ کا فون تھا انگلینڈ سے وہ حج پہ جا رہی تھی تو انہوں نے مجھے فون کرنا تھا تو اس وجہ سے جو ہے وہ پھر مجھے فوراً اٹھانا تھا کیونکہ وہ حج کے لیے ان کی وہ پھر وہ کشتی جو چلی پھر اللہ تعالیٰ اس کشتی کی کیفیت بیان کر رہے ہیں کہ وہ کشتی کیسے تھی وہ اس کشتی وہ چل رہی تھی تو جو موجیں آ رہی تھیں جو موجیں تھیں وہ پہاڑ جتنی اونچی موجیں تھیں ایسی خطرناک موجیں تھیں کیسا طوفان تھا ظاہری بات ہے پوری دنیا کے اندر طوفان آیا تو وہ جو موجیں بھی تھیں تو وہ بھی ایسی جیسے کہ پہاڑ جیسی موجیں ہوں حضرت نُراس دی کہ میرے بیٹے تم جو ہے نا وہ آ جاؤ ہمارے ساتھ ہو جاؤ کافروں کے ساتھ نہ ہو تم تو بیٹا جو تھا وہ بیٹا یہ سمجھا کہ موجے آ رہی ہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا تو پہاڑ تک کیسے موجے اوپر جائیں گی تو بیٹے نے یہ کہا کہ میں اب پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا تو وہ جو پہاڑ ہوگا نا وہ مجھے پانی سے بچا لے گا حضرت ن علیہ السلام نے بیٹے سے کہا کہ دیکھو بیٹے آج کے دن کوئی نہیں بچ سکتا سوائے اس شخص کے جس پر اللہ رحم کرے گا جس پر اللہ رحم کرے گا وہ تو بچ سکتا ہے لیکن اس کے علاوہ کوئی آدمی بھی بچ نہیں سکے گا یہی بات چل رہی تھی اسی کے درمیان میں ایک موج آئی اور بیٹا غرق ہو گیا بیٹا غرق ہو گیا سبق ہمیں کیا مل رہا ہے سبق یہ مل رہا ہے کہ دیکھیں نبی کی اولاد ہوتے ہوئے بھی اگر وہ نبی کا اتباع نہیں کرے گا تو اس وہ بھی کن میں سے ہو گیا غرق ہونے والوں میں سے ہوا غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا ٹھیک ہے پھر یہ طوفان جب سارا ہوا حضرت اللہ تعالی نے یعنی زمین سے کہا کہ دیکھ اپنا پانی سارا پی جا اور آسمان کو کہا کہ تو بھی تھم جا بارش جو برس رہی تھی تو آسمان کو بھی کہہ دیا کہ بھی تھم جاؤ. تو اسی طریقے سے سارا پانی ختم ہوا اور یہ کشتی جا کے لگی جودی پہاڑ کے اوپر جودی پہاڑ کے اوپر لگی جودی پہاڑ جو تھا میں نے بتا دیا اٹھارہ سو میٹر بلند اب اس پہاڑ کے بارے میں ارارات کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا ارارات کے اندر آپ مارف القرآن مفتی شفیع صاحب رحم اللہ کی وہ دیکھیں گے وہاں پہ بھی حضرت نے ارارات کا لکھا کہ ارارات کے اندر بعض میں نے بتایا تھا ترکی کے جو ہے ترکی کے ترکی کے اندر یہ پہاڑی سلسلہ ہے ارارات کا جو ہے اور یہ جو ہے باز نے کہا ہے کہ یہ شمالی عراق کے اندر ہے شمالی عراق ٹھیک ہے شمالی عراق کردستان پہ صدام حسین نے جس وقت وہ تھا کہ ارد لوگ تھے ان کے ساتھ بڑی لڑائی بھی چلی تھی صدام کی صدام حسین جس وقت تھا اپنے کردستان کا شاید نام سنا ہوا ہوگا وہاں پر یہی تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ بھی ہمیں ایک علادہ ملک بنا لیا جائے عراق کے اندر تو وہ شمالی عراق کا علاقہ ہے کردستان کا تو بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں شمالی شمالی عراق کا جو پہاڑ تھا یہ شمالی عراق میں تھا اور میں آپ کے سامنے اس دن بتا بھی چکا ہوں کہ حضرت علیہ السلام عراق کے اندر رہتے تھے عراق میں ہوتے تھے ٹھیک ہے یہ اتنی بات. حضرت نور علیہ السلام کا قصہ جس وقت یہ بات ہوئی جب دیکھ رہے تھے بیٹے کو تو حضرت نور علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ یا اللہ میرا بیٹا بھی میرے احل میں سے ہے اور آپ نے ایک وعدہ کیا ہوا ہے کہ جو میرے احل میں سے ہوں گے ان لوگوں کو آپ بچا اور آپ کا وعدہ سچا ہوتا ہے وہ یہی بات کریں گے اللہ تعالی نے حضرت نو علیہ السلام کو جواب یہ دیا کہ دیکھو اے نو یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں اس لیے یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے تمہارے اہل تو کون لوگ ہوں گے جو ایمان لائیں گے جو نیک اعمال کریں گے وہ تمہارے اہل میں سے ہیں اس کے یہ جو ہے اس کے نیک اعمال نہیں ہیں تو اب اس چیز کے بارے سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے یہاں پہ سمجھتے جائیے گا کہ حضرت نو علیہ السلام یہی سمجھ رہے تھے کہ شاید اس کی اس کا جو اٹھنا بیٹھنا ہے یہ اچھا نہیں ہے اس کا اٹھنا بیٹھنا اچھا نہیں ہے تو یہ میرے حال میں سے ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کر لیں گے تو یہ آ جائے گا کشتی کے اندر آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ دیکھو تمہیں اس کا علم نہیں ہے اصل میں بیٹا جو تھا وہ تو کافر تھا انکار کرنے والا تھا تو حضرت نو علیہ السلام کو کہہ دیا گیا یا یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ حضرت نو علیہ السلام کو پتا تھا کہ میرا بیٹا کافر ہے لیکن وہ یہی سمجھے تھے کہ میں جب اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا تو اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول فرما لیں گے اور میرا بیٹا ایم کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو تمہیں جس بات کا علم نہیں ہے اس کے بارے میں سوال نہ کرو سمجھ رہے ہیں بات کو اس لیے یہ چیز اور یہ ایک پورا پہ انبیاء کا رتبہ بڑا اونچا ہوتا ہے اب یہ جو بات کرنا تھا نا وہ ایک خلاف بات تھی خلاف اولاف یعنی جس کو نبی کی شان کے نبی کی شان بڑی اونچی ہوتی ہے تو وہ جو آدمی جتنا کسی کو پہچانتا ہے تو وہ اس کی ناراضگی سے اتنا ہی ڈرتا ہے تو حضرت علیہ السلام نے جب یہ تو فور اللہ تعالیٰ سے کہا یعنی اللہ تعالیٰ سے معافی چاہی اس بات کی فوراً معافی چاہی فوراً معافی چاہی گناہ نہیں تھا یہ گناہ نہیں تھا یاد رکھیے گا امبیا گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں معصوم اللہ تعالیٰ ان کو بچاتے ہیں گناہوں سے یہ گناہ نہیں تھا دعا کرنا لیکن یہ تھا کہ ان کا رتبہ بڑا اونچا تھا تو ایک خلاف اولہ بات تھی کہ ایک اپنے بیٹے کے لیے دعا کر بیٹھے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے اس بات کی بھی معافی چاہی کہ یا اللہ مجھے معاف کر دیجئے ٹھیک ہے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ پھر ان کو یہ کہا کہ بھئی دیکھو تم اتر جاؤ اب جب اس پہاڑ پہ اترے سارا ہوا ٹھیک ہے تو یہ ایک وہ پورا وہ چلے گا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جائے گا اس رکوع کے آخر میں کہ دیکھو یہ ہیں غیب کی خبریں ٹھیک ہے یہ ہیں غیب کی خبریں ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں آپ یہ غیب کی خبریں اس سے پہلے نہیں جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم اس سے پہلے جانتی تھی ٹھیک ہے تو یہ یہاں پر یہ بتایا جائے گا کہ دیکھو ہم غیب کی خبریں آپ کو بتا رہے ہیں غیب کی خبریں ٹھیک ہے نا یعنی خبر دی جا رہی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارے کے سارے واقعات اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے پاس بھی جا کر نہیں سیکھا کسی کے پاس بھی جا کر نہیں سیکھا تھا صرف اللہ تعالی ہی نے ان کو ساری کی ساری خبریں دی تھی اب اس کو سمجھیے گا یہ ساری کی ساری جو ایک چل رہا ہے کی بات چل رہی ہے اسی کے اوپر ہیں جی تالیس نمبر یعنی بیالیس نمبر آئے تھے تجری کا مطلب ہوتا ہے چلنا ٹھیک ہے نا جرا یجری سے تجری تجری تجری مونس کا سیکھا ہے واحد مونس غائب کا تجری کشتی یا فلک تو فلک جو ہے وہ عربی کے اندر مونس استعمال ہوتی ہے فلک تو تجری اس لیے مونس کا سیگا استعمال کیا جائے گا تجری چلنا موج موج جس طرح ہوتی ہے نا سمندر میں جو موجیں اٹ, اٹھتی ہیں ویوز جو ہوتی ہیں موج اس کو کہتا ہے کل جبال جبال کیا ہوتا ہے جبل ان پہاڑ کو کہتے ہیں جبل کہتے ہیں پہاڑ کو تو جبال پہاڑوں یعنی پہاڑوں کی طرح نادہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آواز دینا یعنی نادہ کا مطلب کہ آواز دی پکارا ٹھیک ہے ما زلین کا ماں آئے گا مازلن کا مطلب ہے کہ کسی ایک, ایک کنارے کے اندر یعنی ایک کنارے کے اوپر یا سائیڈ کے اوپر ہونا الگ ہونا ٹھیک <تصفح> ہے نا ما اب یا بنیا یا یہ لفظ آپ دیکھیے قرآن پاک میں جہاں پر بھی آئے نا یا تو اس کا اس کا ترجمہ کیا ہوگا اے میرے پیارے بیٹے یا بنیا اے میرے پیارے بیٹے ٹھیک ہے نا یعنی تصغیر کے لیے استعمال ہوتا ہے یا بنیا جہاں پر بھی آ جائے آپ اس کو ترجمہ یوں سمجھیے گا اے میرے پیارے بیٹے ارقب ارکب کا مطلب ہے کہ تم سوار ہو جاؤ ٹھیک ہے نا ارکب سے یا بنیا رب ہے نا تو ارکب کا مطلب ہے ماں ہمارے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ جو ہے یہ آپ ترجمہ دیکھیے گا اس کا میں آپ یہ تو میں نے آپ کو صرف لفظوں کے وہ بتایا تھے اب دیکھیے کشتی اور وہ کشتی تجری بھی ٹھیک ہے یعنی چلی جاتی تھی یعنی ان کو لے کر چلی جاتی تھی فی مئجن موج کے اندر کل جبال جھاڑوں جیسی یعنی وہ کشتی پہاڑوں جیسی موجوں کے درمیان چلی جاتی تھی پہاڑوں جیسی موجوں کے درمیان چلی جاتی تھی و نادى نوح نوح ابنہ و نادى نوح ابنہ و اور نوح نے اپنے اس بیٹے کو پکارا نفی ماز فی مازل جو اس جو سب سب سے الگ تھا وکانا جو سب سے الگ تھا کیا کہا یا بنیا یا بنیا اے میرے پیارے بیٹے ارقب مانا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ والا تکم مال کافرین اور کافروں کے ساتھ نہ رہو یہ پورا کا پورا اس کے اوپر ہوگی کافروں کے ساتھ نہ رہو اب بیٹے کا بھی جواب ہوگا بیٹے کو پکارا تو بیٹے نے جواب دینے وہ دیکھیے کہ آگے بیٹا کیا جواب دیتا ہے بیٹے نے کہا سوی اب میں اس کا لفظی ترجمہ کر دیتا ہوں پھر آگے جاتے ہیں سوی سوی کا مطلب ہے کہ میں ٹھکانہ پکڑ لوں گا یعنی سوی آوی کا مطلب یہ ہے نا کہ یہ واحد متکل کا سیک ہے تو سوی سین آیا ہوا ہے سوی ٹھیک ہے یعنی میں ٹھکانہ پنا لے لوں گا الا جب پہاڑ یا اسمونی یعنی وہ مجھے بچا لے گا منل ماں کس سے پانی سے, سے تصبیح دے یا موجوں کو موجوں کو تشبیح ہے ٹھیک ہے نا موجوں کو تسبیح دی جا رہی ہے ٹھیک ہے نا پہاڑوں جیسی موجوں کے درمیان فی موجن کل ٹھیک ہے نا موج موج جو ہے اتنی اونچی موجیں تھیں جیسا کہ پہاڑ نا ایسی ایسی موجیں جیسے کہ پہاڑ آپ دیکھیں نا اگر جو موجیں اگتی ہیں جس وقت وہ واقعی بڑی اونچی اونچی موجیں ہوتی ہیں تو توڑنا جب ال پہاڑ یاسمنی بچا لے گا من الما پانی سے لا آسم آسم آپ نے اس نام سنا ہوگا لوگوں نا آسم آسم کا کیا مطلب ہوتا ہے بچانے والا آسم الج کے دن من امر اللہ اللہ کے حکم سے اللہ مر رحمہ مگر جس پر اللہ رحم کرے وہال بئی نحما کا مطلب ہے حائل ہو جانا ہم کہتے ہیں نا حائل ہو گئی تو حال اس لفظ ہے عربی کا لفظ ہے حائل ہونا ٹھیک ہے نا وہ حالا بئی نحما موج وقان فقان امین المغرقین مغرقین غرق ہونے والوں میں سے غرق ہونے والوں میں سے ترجمہ دیکھیے کولا تو وہ بولا سوی الا جبلین یا سمونی میں ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا سوی الا جبلن کے میں ابھی اس کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا یا سمونی منل جو مجھے پانی سے بچا لے گا جب لن نکرا جب نکرا یا فیل آ گیا کیا آ گیا نکرا کے بعد کیا آ گیا فیل آ گیا نکرا کے بعد فیل آ گیا کیا بنیں گے موسوس صفت نکرہ کے بعد کیا بنیں گے موسو صفت بنیں گے ٹھیک ہے نا یہ آپ یاد رکھیے گا میں جو بتایا تھا آپ کو یہ قاعدے میں چلا رہا ہوں اس کے اندر نکرا جب نکرہ نا یاسمونی کیا یا گیا آگیا نا میں ابھی ایسے کسی پہاڑ کی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا کولا حضرت نوح السلام نے کہا لا آسم اليوم لا آسم اليوم آج اللہ کے حکم سے اللہ کے حکم سے لا آسم من مین اللہ. اللہ آج اللہ کے حکم سے کوئی کسی کو بچانے والا نہیں ہے لا آسما کوئی بچانے والا نہیں ہے اليوم آج کے دن من امر اللہ اللہ کے حکم سے جی. جی. اب دیکھیے جی تو وہ بولا میں ابھی کسی پہاڑ کی پنا لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا لاسم آج اللہ آسما کوئی بچانے والا نہیں الما آج کے دن اب سوائے اس کے جس پر وہی رحم فرمائے اللہ مرحم سوائے اس کے جس پر اللہ ہی رحم فرمائے اور اس کے بعد ان کے درمیان میان موج ہائل ہو گئی فکان من المخ اور ڈوبنے والوں میں وہ بھی شامل ہوا فکانہ من المخ تو ڈوبنے والوں میں وہ بھی شامل ہوا ٹھیک ہے جی وائس ہو okay کے آ رہی ہے وائس okay ہو کے لوگ غرق ہو گئے جب غرق ہو گئے پھر حکم آیا اللہ کا کہ اب ان لوگوں کو بچانا بھی تھا تو پھر زمین کو حکم دیا گیا آسمان کو حکم دیا گیا وہ دیکھیے وکیلا وکیلا اور ک... یا... یا آگے لفظ ترجمہ دیکھ لیجئے یا ارغب لائی یا ارغبلائی اب لائی ہے نا اصل میں اب ٹھیک ہے یہ بھی کیا امر کا سیکھا اب امر کا سیگا ہے اور یہ واحد مونس کا ہے واحد مونس کیونکہ زمین عرض, عرض کیا ہوتی ہے مونس ہوتی ہے ارب مونس استعمال ہوتی ہے تو یہ واحد مونس کا سی... یعنی واحد مونس امر حاضر کے نصیح ہوگا یا ارغبل اس کا مطلب ہے کہ نگل جا نگل جا نگل جانے کے معنی ما ماں اپنے پانی کو وہ یا سماؤ اور اے آسمان اکلی اقلی تھم جا اکلی کا مطلب ہے کہ تھم جا یہ مجھول کا سیو سے سی آتا ہے نا ٹھیک ہے نا تو پانی اترنے کے وزی الم اور کزیا کا مطلب ہے وائس ٹھیک ہے نا یعنی ٹھہرنا اللجودی جو بودن جو آتا نا یعنی بربادی ہے بربادی ہے یہ جو اب ترجمہ اس کے تھمجا جی تو اب ترجمہ دیکھیے فورٹی فور آئے جو ہے فورٹی کا وکیلا اور حکم ہوا یا نیچے پانی اتر گیا کز امر اور سا سارا کا سارا معاملہ طے ہو گیا کافروں کم اور فیصلہ سارا اور کشتی جودی پہاڑ پر آ ٹہری یعنی وسطی دیکھیں بربادی ہے اس قوم کی جو ظالم ہو بربادی ہے اس قوم کی جو ظالم ہو ٹھیک ہے تو یہ آج تو ہم اتنا ہی رکھ لیتے ہیں آج بس واقعی بڑی اس کی وہ ہو گیا باقی کیونکہ ہمارا روبو ہو گیا بارہویں پارے کا روبو ہو گیا یہ ٹھیک ہے